چوتھی غلط فہمی ہے یہ تو بہت آسان ہے کہ یہاں کے علماء اس جگہ پر بیٹھ کے امن و امان کی جگہ پر بیٹھ کے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آج جو ہے فلسطین میں اور عراق میں جو ہے یا دیگر ایسی جگہوں پر جہاد نہیں ہے جہاد نہ کریں اگر کافر دشمن اس ملک کے اندر داخل ہو جائے اللہ نہ کرے تو کیا ان کا یہ فتوا ہوگا یا اپنے فتوا سے پھر یہ منہ موڑ لیں گے ان کی فتوا تبدیل ہو جائیں گے یاد <خف> رکھیں اگر حالت وہی ہے جو حالت کیونکہ بات ہوتی ہے حالت پہ واقع پہ حقیقت پہ چاہے یہ ملک ہو اللہ تعالی اس ملک کو اور ہمارے سب مسلمان مالوں کو محفوظ فرمائے ہر دشمن اور کافر کے شر سے اگر حالت یہی ہے تو فتوی بھی یہی ہے علماء کے فتوا جو ہیں وہ اپنی ذات ہے دوسرے کی ذات کے لیے نہیں ہوتے ایک واقع ہوتے ایک حقیقت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر فتوا دیتے ہیں اور کیونکہ ان کے کی فتوا قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں اور قرآن اور سنت ایک دور کے لیے نہیں ہے ایک زمانے کے لیے نہیں ہے ایک خاص جگہ کے لیے نہیں ہے ہر دور کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر جگہ کے لیے ہے اور جو محض اپنی رائے سے ہوتی ہیں بغیر کسی مستند دلیل کے ہوتے ہیں کتاب اور سنت سے رجوع کیا بغیر ہوتے ہیں وہ تو تبدیل ہو جاتے ہیں آج کوئی بات کی کل کوئی اور بات کر لے جن مسائل میں دلیل موجود نہ ہو اشتہادی مسائل وہاں پر رائے ہوتی ہے اور فتو تبدیل بھی ہو جاتا ہے لیکن جو مسائل قرآن اور سنت پر مبنی ہو ان مسائل کو چھوڑنا بغیر کسی مستند دلیل کے یہ کہاں کا انصاف ہے وہ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے مسائل کو امت, امت میں بیان نہیں کیا یہ وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن جی کے متعلق یہودی آتے سیدنا سلمان الفارس رومانوں کی طرف اور کہتا ہے کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا عجیب ہے کہ تمہیں تو فضا حاجت کے احکام بھی بیان کرتا ہے کہ کیسے کرنے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر استنجا کرنا ہے تو تین پتھروں سے کم نہیں کرنا اور گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو جی ہمیں حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمندگی محسوس نہیں کی جواب دیا ان کو اگرچہ وہ مذاق اڑانے کے لیے آیا تھے یہودی کہ آج ہم سینتان کی قرآن سنت کی بات کر سکتے ہیں آج داڑھی کی بات آتی تو ہمارے سر جاتے ہیں. آج قرآن سن دفاع کی بعد آتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں خاص طور پہ جو لوگ بھر ملک میں رہتے ہیں اکثر بس سب کی بات نہیں کرتے رحم اللہ وہ اپنے آپ کو بےچارے داری رکھ کر رہتے ہیں حجاب کی بات آتی ہے عورت کو حجاب نہیں دیتے کیوں شرم آتی ہے کہ کی لوگ کیا کہیں گے کتنے عجیب و غریب چیز جا رہی ہے بازار میں تو صاحب رسول اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیں اگرچہ مذاق کرنے کے لیے آئے مذاق پڑانے کے لیے آیا صرف یہ جواب یہ نہیں کہا کہ ہاں ہمیں تعلیم دی بلکہ تعلیم کے تفصیل بیان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قزائے حاجت اور گندی کے متعلق اس امت کو کھول کھول کے بیان کر کے جاتے ہیں کہ تین پتھر سے کم نہ اور ہڈی گوبر سے استنجہ کبھی نہ کرنا کیا وہ امت میں جہاد اور قتل عام اور خور ریزی کے مسائل بیان کر کے نہیں گئے کیا صحابہ رام نے یہ تو ہمیں سمجھایا ہے کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا قزائے حاجت کیسے کی جاتی ہے امت سے یہ چھپایا کہ جہاد کیسے کیا جاتا ہے اللہ کی قسم نہیں چھپایا احادیث موجود ہیں علما صلی کے اقوال بھی موجود ہیں لیکن جو لوگ اپنی محض رائے سے جواب دیتے ہیں ان کی فتواں میں تو آپ دیکھتے ہیں آج کوئی فتوہ ہے کل دوسرا ہوگا کل دوسرا کو پرسوں تیسرا ہوگا وجہ کیا ہے کیونکہ بنیاد نہیں ہے قرآن سن کی طرف نہیں ہے کوئی آیت ظاہر دیکھ لی اس جو بھی ان کے کی مطلب کیجیے وہ لے لی اور باقی آیت کو چھوڑ دیا ایک حدیث ہے ایک لفظ ان کو اچھا لگا لے لیا باقی چھوڑ دیا جسے کل کے درس میں ایک غلط فہمی آئی عورت کے متعلق میں بات کر رہا تھا کہ اسلام عورتوں کا مقام اب جب میں نے پوری بات غلط فہمی یہ بیچ میں آئی کہ میں نے کہا عورت کی اتنا بلند مقام ہے شریعت میں کہ وہ ملکہ ہے کوئین ہے کوئین ملکہ ہے عورت جو مسلمان عورت ہے اپنے معاشرے میں تو قرآن مجید میں آیا کہ وغیرہ ان کو مارو تو یہ تمہارا کیسا دین ہے عورت کو مارو بھی کیا ملکہ کو مارا جاتا ہے میرے پھر آیت پوری کیوں نہیں پڑھتے ہو تم لوگ جس نے جو کچھ لینے ہے لینے مرضی سے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ لے لیا وہ اور پہلے تین جو دو جو لفظ ان کو بھول گئے نصیحت کا لفظ کو بیان نہیں کیا بستر الگ بات کرنے کا لفظ نہیں بیان کیا صرف جو ان کے مطلب کا تھا غریب کہ مارنا ہے بس وہی لے لیا اور اس کو اتنا بڑھا دیا کہ جیسے کہ عورت کا قتل عام کر دو کہ مار مار اس کی ہڈی پسلی کر دو سبحان اللہ یہ بہتان ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے اگر یہاں پہ آپ جواب دیتے نہیں یہ ظلم ہے یہ بہتان ہے شریعت پر یہ بات درست نہیں ہے پورے آت پڑھو تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے ہماری یہی گزارش ہے پوری آت یہاں پہ کیوں نہیں پڑھتے ہو تو فرق دونوں میں کیا فرق ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو گھر سے نکالو اور پردے کی ضرورت نہیں ہے اور دین اسلام میں جو تعلیمات ہیں وہ کٹھن اور مشکل تعلیمات ہیں عورت اگر ان تعلیمات پہ زندگی گزارتی ہے تو وہ قیدی ہے مظلوم ہے اس لیے ہم عورتوں کو کہتے ہیں باہر نکلو اور اپنا پردے کو اتار دو دلیل کیا ہے ہماری قرآن جیت کیا دے وغیر بننا کیا عورت کو مارتے رہیں باہر نکال دیا آج تم لوگوں کو گھر سے نکال کے ان کی موت کے سامنے قتل عام کروا رہے ہو مسلمان کا خون مسلمانوں کے ہاتھ ہو رہا ہے اس کو جہاد کا نام دے رہے ہو یہ کہ کہاں کا انصاف ہے میرے خیال میں یہ اس سے بڑا جرم ہے انہوں نے تو عورت کو گھر سے نکالا اور تم نے مسلمان کو مسلمان سے قتل کروایا جس کے بارے اللہ تعالی نے فرمایا عمل احیا فخر نمنگا سے جمع جس نے ایک جان بچا اس نے پوری سنی کی جان کو بچایا چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو اہیا مومن کی جان نہیں کو مجید میں اہیا جس نے ایک جان ایک معصوم جان کو بچایا بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا خلا فن کے اگر ہمارے علماء کے فتح میں تضاد ہے تو ہمیں بتاؤ تو صحیح کہاں پر ہمارے عالم نے ایک بات یہاں پہ کہ دوسری دوسری فتح اس کے مخالفت ہے تیسرا اس کے مخالف ہے ایک تو ہمیں دکھا اگر یہ قرآن حدیث پر مسترد نہ ہوتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتے قرآن مجید تو اس میں بہت سارا تضاد اور کنٹرڈکشن ہوتا جب وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور نبی کریم صحیح وسلم جب مکہ میں تھے سب سے بہترین زمین اس دنیا میں پوری دنیا میں سب سے بہترین اگر زمین کوئی تو مکہ کی زمین ہے جس میں اللہ تعالی کا گھر ہے الحرام الحرام جب وہاں پہ تھے تو انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ان پر ظلم ہوا ایک مشیر آتا ہے ظالم نبی السلم کے یہاں سے گربان سے پکڑتا ہے ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی لیکن نبی اکریم وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا صاحبہ کرم ہاتھ نہیں اٹھایا سجدے میں گئے سجدے کی حالت میں اوٹ کی گندگی آ کے اوپر پھینک دی نبی کریم وسلم سید سر نہیں اٹھایا عبداللہ بن مسعود آنسو بہارے سامنے کھڑے ہو کر تو کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہی. کچھ نہیں کر سکتا اب کیا سمجھتے ہیں نوز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزدل ہیں ڈرتے ہیں صحابہ کرام بجدل تھے ڈرتے تھے نہیں یہ ہوتی فروغ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا برو فتنے آئیں گے اور ہر دور میں آئیں گے اور جب بھی فطرائے میری یہ نصیحت اچھی طرح یاد رکھیں فتنوں کو دو آنکھوں سے دیکھا کرو ایک تقدیر کی آنکھ سے ایک شریعت کی آنکھ سے تقدیر کی آنکھ ہے کہ یہ جو فتر جو مصیبت امت پر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ ہو کے رہتی ہے اللہ راد القاء اظہر تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا اس میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں ان مصیبتوں سے مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں جھڑ جاتے ہیں نہیں درجے بلند ہوتے ہیں مومن منافق کی تمیز ہوتی ہے حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے کفر اور ایمان کی السلام اور, اور ایمان کی تمیز ہوتی ہے توحید شرک کی تمیز ہوتی ہے اور دوسری نگاہ شریعت کی نگاہ کہ جو فتنے آئے ہیں شرعی راستے دیکھنے ہیں ان پر عمل کرنا ہے شرح راستے کیا ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں فتنے آتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے شرح راستہ ہے صبر سے آپ بیٹھے ہیں درجہ بلند ہو رہے ہیں بیٹھنے سے سکون سے کیونکہ اللہ تعالی کے حکم ہے فصبرو تقوی اختیار کرنا ہے توبہ کرنی ہے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے کیونکہ ہم اچھی طرح جان لو جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کی کمائی موجود ہے جو کچھ امت میں ہو رہا ہے یہ ہمیں اپنی کرنیا ہے یہ ہمارے کیے ہوئے کام ہیں اور ان راستوں کی طرف نہ جاؤ جن کی کوئی دلیل نہیں ہے جو کٹھن راستے ہیں جن کی کوئی مستند نہیں ہے جس پر کسی عالم کا قول نہیں ہے تعجب کی بات دیکھیں امام احمد محمد رحمت اللہ علیہ جب فصن خلق قرآن میں ان کو طرح طرح کے عذاب دیے گئے بند تھے تو عراق سے ایک گروہ آیا جیل میں ملنے کے لیے انہوں نے کہا امام آپ ایک مرتبہ صرف جہاد کے جھنڈے کو لہرا دیکھیں آپ کہہ دیں بس جہاد فرض ہے ابھی صرف یہ ایک دفعہ اعلان کر دیں اللہ کی قسم آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ شامل ہو جائیں گے اور یہ جو ظالم قبران جو بیٹھا ہے ابھی معتزلی جو ہے جو جس نے محتضیلے کا قانون جاری کر دیا ہے یہ اس فتنے میں علماء بڑے علماء کا قتل عام ہوا ہے ان کے ایک ذرا بھی نہیں بچے گا جواب میں کیا فرماتے ہیں صرف دو دو لفظوں میں جواب دیا الدین اللہ متین بس تم صبر کرو اللہ تعالیٰ کا دین مضبوط ہے یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین اتنا مضبوط ہے کہ سارے دنیا کے کافر مل جائیں اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں بجھا سکتے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ دین جو ہے یہ حق تا قیامت رہنا ہے لیکن آپ اگر اس حق کو یا اس حق کے لیے غلط قدم, قدم اٹھاتے ہیں دین تو ویسے ہی رہنا ہے تا قیامت رہنا ہے حق کو کوئی اللہ تعالیٰ کے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا یورن اللہ بنوری افواہی نور ہی وہ کریل کرنا اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تا قیامت رکھے گا ہم نے کیا کرنا ہے قول بڑا پیارا کول ہے اگر وہ اس وقت کہہ دیتے جنگ عام ہوتی قتل غارت ہوتی یہاں سے مسلمان مرتے وہاں سے مسلمان مرتے،, مرتے کلمہ پڑھنے والے اور آخر میں اگر جیت ہو بھی جاتی تو ان مسلمان کے جو قتل عام ہوا وہ کس لیے ہوا کئی چند سالوں بعد فطر ختم ہو گیا نہیں کسی مسلمان کی جنگ گئی کسی قتل عام ہوا کسی مسلمان کا ایک قطرہ بھی ختم ہوا خلق خلق قرآن کے فتنے میں کہ کسی نے توار اٹھائی ہو اور جا کے اس نے جہاد کیا ہوکران کے خلاف کہ تم نے یہ کہاں سے فتنہ لے کے آئے ہو تم علماء سنت کو کافر کہتے ہو نہیں علما موجود تھے انہوں نے کہا ہمارے گردنیں جاتی ہیں چلی جائیں اور کئی علماء مر گئے جیلوں کے اندر مار جائے علماء کو لیکن انہوں نے امت کے خون امت کو خون ریزی سے بچا دیا اور یہ فتوی نہیں دیا اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اٹھا دیتے صحابہ کرام ہتھیار اٹھا لیتے یا اوپر جہاد فرض ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ دیکھیں علماء کیسے سمجھتے کہتے حکمت نہیں تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں یعنی مکی زندگی میں جہاد کا فرض حکمت, حکمت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کیونکہ حکم, الحاكم... ح... حکم تو اللہ نے جہاد کو فرض یا مشروع نہیں کیا مکہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر جنگ اور جہاد فرض ہو جاتا مکہ میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ کم تھی اور کافر جو ہے وہ زیادہ تھے اور اس طریقے سے جو ایک بیج بوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا مکہ کے اندر اس کو جڑ سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ مسلمان ابھی نئے نئے ہوئے تھے ابھی تربیت نہیں ہوئی تربیت ہونی ہے ابھی توحید کی تربیت ہے اتباع سنت کی تربیت ہے گردن کٹوانا تو ابھی آگے ہے وہ وقت آ رہا ہے لیکن اگر اگر بنیادی کمزور ہے ابھی تو اب کیا توقع رکھتے ہیں اور بڑی مصلحت کے لیے چھوٹی مصلحت کو چھوڑ دیا دیکھیں علماء کے قول دیکھیں اگر یہاں مسلاحت تھی کہ کومن اجمائن آزاد دی جائے طرح طرح کے وہاں پہ اگر ہاتھ اٹھ جاتا اور ابید بن خلف ابو جہل پر ہاتھ اٹھ جاتا ان کو بچا لیا جاتا تو ایک مصلحت تھی کہ اس عذاب سے ایک دن نجات ہو جاتی کہ نہیں لیکن دوسرے دن کیا ہوتا ہے تیسرے دن کیا ہوتا ہے طاقت ان کے پاس تھی ایک دن کے عذاب کو سہ لیا ہمیشہ کے عذاب سے امت کو بچا لیا اللہ تعالی نے یوم فرمایا ہے تصویر ہے تو اسے بہتر ہے اس قدم اٹھانے سے جو اللہ تعلق کو حکم دیا اس پہ عمل کرتے اگر تو زیادہ بہتر تھا کیا عمل تھا کہ علم حاصل کرنا توحید کا علم سنت کا علم دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا صبر کرنا تقوی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت گزارنا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس وقت تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور ایسے ہی کیا بعض میں جلد باز تھے صدر خباب الحمد المادن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمات رسول اللہ صلی اللہ وسلم آخر کب تک ہم یہ برداشت کرتے رہے کیا ہم بل دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں کہ ایک شخص کو پکڑ لیا جاتا اس کے سر کی مانگ پر درمیان میں آری رکھی جاتی اسے دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا وہ اپنے دین سے ایک قدم پیچھے ناٹتا یعنی یہ وقت ابھی تم پر نہیں آیا تو اتنی جلد باز کیوں کو قوم ان دستیا جلون دیکھیں بودھ کے الفاظ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم تم جلد بازی کیوں کرتے ہو سبر کرو اللہ کی قسم وہ وقت آنے والا ہے دیکھیں لیکن وسلم فرماتے ہیں وہ وقت آنے والا ہے جب ایک عورت شام سے یمن تک سفر کرے گی اکیلی اور اس کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا اتنی امن و امان ہوگا وہ وقت آنے والا ہے بعض لوگوں نے اس حدیث سے دلیل ہے کہ عورت بغیر محرم میں سفر کر سکتی ہے <تصفح> سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر دے رہے ہیں اور خبر اور حقم فرق ہوتا ہے یاد رکھیں یعنی حکم شرح وہی ہے کہ بغیر محرم میں سفر نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں پر یعنی ایسا امن پیدا ہو جائے گا اگر بالفرض فرض ایک عورت بھی چلی جائے تو وہاں پر مشکل کوئی بھی نہیں ہوگی کیونکہ امن و عام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا دین مضبوط ہے قوین ہے متین ہے قوی ہے غالب ہے انہاں غالبہ امرحی والا کن اکثر اندازی لائے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لیکن جب مدینہ میں ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف گئے ان کو طاقت ملی تو اللہ تعالی نے وہاں پر جہاد کو مشروع کیا اور ان کو کامیابی عطا ہوئی تو آج کے نشست میں اتنا کافی ہے اگلے دروس میں انشاءاللہ جو اگر غلط فہم بیان کریں گے الله تعالى سيدنا علمنا فهم الصالح وتوفيقك تفضلت قران وسنهه چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے ذرے کو سمجھنے کو شرک بدعات اور خراپس سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين